باب نمبر اکیالیس روزے کے آداب اور اس کی اہمیت صوفیائے کرام کے آداب سوم روزے کے آداب کے سلسلے میں صوفیائے کرام کا نصب یہ رہا ہے کہ ظاہر و باطن کا ضبط اور اعضاء و جوارح کو گناہوں سے باز رکھنا جس طرح کھانے سے نفس کو روکا جائے اسی طرح نفس کو افطار کے اہتمام سے باز رکھا جائے عراق کے بعض صالحین حضرات کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ان کا اور ان کے اصحاب یعنی مرید مریدوں وغیرہ ہم کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو جو کچھ بطریق فتوح من جانب اللہ ان کو میسر آ جاتا ہے اسی سے وہ افطار کرتے تھے اور اسی پر اکتفاق کرتے تھے مریدوں کے لیے یہ کس کسی طرح بھی روا اور جائز نہیں ہے کہ مرید مباح چیزوں کو چھوڑ کر ہر اور گناہ آلود چیزوں سے اپنا روزہ افتار کرے حضرت رضی اللہ, عنہ کا, ارشاد. حضرت رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ان دانشوروں یعنی صوفیاء کرام کا سونا اور روزہ افطار کرنا کس قدر پسندیدہ اور لائق تحسین ہے اس کے برعکس احمقوں کا شب زندہ رہنا شب زندہ دار رہنا اور سائم ہونا بسا اوقات ان کے نقصان کا مجب ہوتا ہے اس لیے کہ اہل یقین اور متقی کا ایک ذرہ بھر عمل فریب خوردہ لوگوں کے اعمال کے پہاڑ سے کہیں افضل و اعلیٰ ہوتا ہے روزے کے آداب صوفیا کرام کے نزدیک روزے کے آداب اور اس کی فضیلت کہ حق کی ادائیگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غیر روزے کی حالت میں انسان جتنا کھاتا ہے اس سے کم افطار میں کھائے کہ اگر روزے کی افطار پر یا کھانے کے وقت اگر بہت سے کھانے جمع کر لیے جائیں تو اس صورت میں روزے میں کم کھانے کی تلافی ہو جاتی ہے یعنی روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے حالانکہ صرف ظاہر ہے صاف ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد اور غایت یہ ہے کہ اس کے ذریعے نفس کو مغلوب کیا جائے اس کو حد سے بڑھنے نہ دیا جائے اور صرف بقدر ضرورت کھانا کھایا جائے ارباب طریقت اس نقطے سے بخوبی واقف ہیں کہ ضرورت اور نفس کی خواہش میں کمی پر اکتفا کرنے سے نفس کو تمام افعال و اقوال میں بقدر ضرورت پر اکتفا کرنے کا عادی بنایا جا سکتا ہے اور نفس کی فطرت اور سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ اگر اس کو امور الہیہ میں کسی ایک امر پر صرف بقدر ضرورت کا عادی اور پابند بنا دیا جائے تو پھر وہ تمام احوال میں اس کی پابندی کرتا ہے لہذا کھانے میں کمی کا پابند ہو کر وہ سونے بات چیت کرنے اور افعال میں بھی اس کمی یعنی بقدر کفایت و ضرورت کا پابند ہو جائے گا پس ارباب حق کے لیے اکتفا بقدر ضرورت خیر و برکت کے وسائل و اسباب میں سے ایک اہم وسیلہ اور سبب ہے وحید بہ بثیر من ال ابو بالخیری اہل اللہ تعالی جس کا لحاظ رکھنا اور رعایت برتنا بہت ضروری ہے اس ضرورت کے علم کا فائدہ اور اس کی طلب مخصوص ہے صرف اس بندے کے ساتھ جس کو اللہ تعالی اس سے مخصوص کرنا چاہتا ہے اور جس کو وہ اپنا مقرب بنانا پسند فرماتا ہے اور جس کی خود تربیت فرما کر اپنا برگزیدہ بندہ بناتا ہے روزے میں اپنے اہل یعنی بیوی سے ہنسی مذاق کرنا اور ملامست یعنی جسم سے جسم منانا بھی ملانا بھی منع ہے تاکہ روزہ بالکل پاکیزہ رہے روزے دار کے لیے شہری کھانا بھی سنت ہے اور اس میں خیر کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی سنت کی پیروی ہوتی ہے اس سے سنت کی پیروی ہوتی ہے دوسرے یہ کہ روزے کو سہری کھانے سے تقویت پہنچتی ہے حضرت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کہ سہریوں میں برکت ہے اس طرح افطار میں اجلت کرنا بھی سنت ہے البتہ اگر عشاء کے بعد کھانا تناول کرنا مقصد ہے اور کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ عبادت کرے گا تو ایسے شخص کو پانی یا مویز یا چھوہارے کے چند دانوں سے افطار کر لینا چاہیے لیکن لیکن صرف اس صورت میں جب نفس سرکشی کرتا ہو تاکہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اچھی طرح گزر جائے اور اس طرح احیاء وقت کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں بڑے بڑی بھلائی ہے اور اگر ایسی صورت حال نہ ہو تو سنت کی پیروی کرتے ہوئے صرف پانی سے افطار کرنے پر اکتفا کرے شیخ العالم ضیاء الدین عبدالوہاب باسناد حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالی کا یہ قول نقل فرمایا کہ میرا وہ بندہ مجھے محبوب ترین ہے جو افطار میں اجلت کرتا ہے ایک دوسری جگہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے اس وقت تک بھلائی زائل نہیں ہوگی جب تک وہ افطار میں اجلت کرتے رہیں گے نماز مغرب سے قبل افطار کرنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا چند کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ بہت کم روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حصہ بھوک یا پیاس ہوتا ہے اس کی توضیح اس طرح کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ روزے دار ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور حرام چی سے روزہ افطار کرتے ہیں یا وہ لوگ مراد ہیں جو حلال غذا سے روزہ رکھتے ہیں اور غیبت کر کے لوگوں کے گوشت سے افتار کرتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس نے غیبت کی اس کا روزہ فاسد ہو گیا حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو عادتیں غیبت اور جھوٹ روزے کو فاسد کر دیتی ہیں حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بات سننے اور بری بات کہنے کو حرام کھانے کا مترادف قرار دیا ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے سہت پارہ نمبر چھ سورہ معدہ وہ جھوٹی باتوں کو خوب سننے والے اور حرام مال کے خوب کھانے والے ہیں دو عورتوں کا عجیب روزہ ایک حدیث شریف میں مذکور ہے کہ دو عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھا ان کے آخری حصے میں دن کے آخری حصے میں انہوں نے بھوک اور پیاز کی شدت سے ہلاکت کے قریب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افطار کرنے کی اجازت پر مبنی پیغام بھیجا یعنی افطار کی اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک قدہ بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ انہوں نے جو کچھ کھایا ہے اس پیالے میں قے کر دیں ان میں سے ایک نے قے کر دی اس قہ میں نصف حصہ خالص خون کا تھا اور نصف حصہ تازہ گوشت کا اور آدھا پیالہ بھر گیا پھر دوسری نے قے کی اس کی قے بھی پہلی عورت کی طرح تھی اس طرح وہ پیالہ بھر گیا یہ دیکھ کر لوگوں کو بہت تعجب ہوا رسول اللہ صلی اللہ ع وسلم نے فرمایا ان دونوں نے ان چیزوں کو کھا کر روزہ روزہ رکھا تھا جو ان کے لیے حلال تھیں لیکن انہوں نے ان چیزوں پر روزہ افطار کیا جو حرام تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ روزے میں نہ بدکلامی کرے اور نہ جہالت کی کوئی بات کرے اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ روزہ ایک امانت ہے بس تم میں سے ہر ایک اس امانت کی حفاظت کرے روزہ میں صوفی کا طریقہ صوفی وہی ہے جس کی کوئی مقررہ روزی نہ ہو اور نہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ اس کا رزق اس کے پاس کب پہنچے گا اور جب اس کو اللہ تعالی رزق پہنچا دے تو اس کو ادب کے ساتھ تناول کرے اور وہ ہمیشہ اپنے وقت کا خیال رکھے یعنی ہمیشہ پاس وقت رکھنا ضروری ہے پاس وقت رکھنا ضروری ہے بہر نو ایسے شخص کا افطار شخص کے افطار سے ہے جو جس پر جو اپنے رسک کا کا علم ہے اور اس کا رسک اس کے سامنے موجود ہے یعنی وجہ معاش رکھتا ہے اگر ایسا شخص روزہ رکھے جس کی وجہ معاش موجود او معلوم نہیں ہے تو اس کے روزہ اکمل و افضل ہے حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوپہر کی گرمی میں بغداد کی ایک گلی سے گزر رہا تھا مجھے بہت زیادہ پیاس لگی میں ایک دروازے پر گیا میں نے پانی مانگا اندر سے ایک کنیز نے اپنے ہاتھ میں ایک نیا پیالہ ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا لے کر آئی میں نے جب ارادہ کیا کہ اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر پانی پیوں تو اس کنیز نے کہا کہ واہ صوفی صاحب دن میں پانی پینا چاہتے ہو یہ کہہ کر اس نے وہ کوزہ زمین پر دے مارا اور واپس چلی گئی شیخ رویم فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے میں بہت نادم ہوا اور میں نے عہد کر لیا کہ پھر کبھی افطار نہیں کروں گا ہمیشہ روزہ رکھنے سے کراہت کرنے والے اور وہ لوگ جو ہمیشہ روزہ رکھنے سے اجتناب کرتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ نفس جب مسلسل روزہ رکھنے سے عادی ہو جاتا ہے تو پھر روزہ نہ رکھنا اس پر شاق ہوتا ہے اور روزہ رکھنا شاق نہیں گزرتا جس طرح وہ شخص جو کھانے کا خوب عادی ہوتا ہے اس پر روزہ رکھنا بہت شاق ہوتا ہے لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ فضیلت اسی میں ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن روزہ نہ رکھا جائے تاکہ نفس پر بار پڑے جماعت کا ساتھ دینا چاہیے صوفیوں اور درویشوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر کوئی نوار جماعت کے ساتھ مقیم ہے تو وہ جماعت کے افراد کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت میں تمام جماعت کے لوگوں کو اس کے افطار کی فکر ہو جائے گی اور نہیں معلوم اور انہیں معلوم نہیں کہ وہ کب میسر ہوگا اگر روزے دار نے جماعت کی اجازت سے روزہ رکھا ہے ان کے پاس فتوح آ جائے یعنی نظر آ جائے تو افراد جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روزے دار کا حصہ اس میں سے اٹھا کر رکھیں اس لیے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بے روزہ لوگوں کو اس کی ضرورت زیادہ ہے روزے دار کو تو اللہ تعالی خود رزق مہیا کر دیتا ہے البتہ اس صورت میں فتوح سے کچھ اٹھا کر رکھ دیا جائے جب کہ روزے دار اپنے ضوف حال کے باعث رعایت کا مستحق ہو یا بڑھاپے کے باعث اس کا خیال کیا جائے یا ایسی ہی کوئی اور وجہ ہو اسی طرح روزدار دار کو بھی چاہیے کہ وہ ذخیرہ کرنے یعنی افطار پر استعمال کرنے کے لیے اپنا حصہ اس فتوح سے قبول نہ کرے کیونکہ اس سے روحانی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے البتہ اگر وہ حقیقتاً کمزور ہے تو اپنی کمزوری اور ذوف کا اظہار کر کے ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے یعنی فتوح سے اپنا حصہ لے کر افطار کے لیے رکھ سکتا ہے یہ یعنی لوگوں کے بارے میں ہے جن کی وجہ معاش معین معین او معلوم نہیں ہے خانقاہ میں مقیم صوفیہ صوفیہ خانقاہ میں مقررہ طریقے پر مقیم ہے اور ان کی اقامت کا علم ہے ان کے لیے روزہ رکھنا ان کے مناسب حال ہے اور روزہ نہ رکھنے میں جماعت کی موافقت ان کے لیے ضروری نہیں ہے اور یہ اصول انصوفیہ کی جماعت کے لیے بالکل واضح ہے جن کی معاش یعنی کھانا وغیرہ معین اور معلوم ہے تو ان کا یہ کھانا ان کو دن میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے لیکن جن کی معاش غیر معلوم اور معین نہیں ہے تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے مسائد تصوا مل مفترین احسن من استد الموافق من المفترین سوم مفترین سوم یعنی روزہ دار کے لیے بے روزے داروں کی مدد کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ بے روزے داروں سے استدعا کی جائے کہ وہ روزہ داروں کی روزے میں موافقت کریں ان حضرات کا یہ قول صدق پر مبنی ہے بشرط یہ کہ نفس کے حالات اور صدق نیت کا اچھی طرح کھوج لگایا جا لگا لیا جائے جب صحت نیت کا ثبوت مل جائے تو اس صورت میں روزہ رکھنے نہ رکھنے موافقت کرنے نہ کرنے میں جہاں بھی حسن نیت موجود ہوگا وہی صورت افضل ہوگی لیکن جہاں تک ان صورتوں میں اتباع سنت کا تعلق ہے تو جو موافقت کرتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے اور جو روزہ نہیں رکھتا اس کے پاس بھی معقول وجہ ہے اور جو عدم موافقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اس کے ان کے پاس بھی ثبوت موجود ہے یعنی اتباع سنت کے لحاظ سے تمام صورتیں درست ہیں ہمیں اپنے مشائق کے توسط سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رحمت اللہ, رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے کھانا تیار کیا جب حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا اور سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بھائی نے تم کو کھانے پر بلایا ہے اور تمہارے لیے تکلف کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں آؤ کھانا کھاؤ اور اس کے بجائے کسی اور دن روزہ رکھ لینا اور وہ لوگ جو اتباع جماعت کے قائل نہیں ہیں وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ حدیث لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کھانا تناول فرمایا مگر بلال رضی اللہ روزے دار تھے اس لیے وہ کھانے میں شریک نہیں ہوئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھاتے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں محفوظ ہے بس اگر یہ یقین ہے کہ جماعت کی موافقت سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی بلکہ ثواب حاصل ہوگا تو اس وقت اس نیکنیتی کی بنا پر کھانے میں شریک ہو جانا چاہیے لیکن اس وقت تباہ کے اکسانے اور اس کے تقاضے کے اثر سے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے پس اگر یہ مقصد حاصل ہونے کی توقع نہیں یعنی اندیشہ ہے کہ شائبہ نفس اور تقاضائے طبیعت اس میں شریک ہو جائے گی تو نفسانی تماس سے پرہیز کرتے ہوئے روزے کی تکمیل کرنا چاہیے کہ ممکن ہے اس وقت کھانے میں شرکت ب تقاضائے خواہش نفسانی ہو اور حق برادری کی پاسداری کا جذبہ مجزن نہ ہو طالب حق فقیر کے بہترین آداب میں سے ہے کہ جب وہ افطار کرے اور کھانا تناول کرے اور جب وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے باطن میں کچھ تغیر پیدا ہو گیا ہے اور اس کا نفس ادائے بندگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس وقت اس پر لازم ہے کہ وہ دل کے بدلے ہوئے مزاج کا علاج کرے اور علاج یہ ہے کہ وہ تغیر کو اس طرح دور کرے کہ فوراً چند رکات نماز پڑھے یا چند آیات کی لاوت کرے یا استغفار و اسکار کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کرے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے ذکر کے ذریعے اپنے کھانے کو ہضم کرو روزے کے اہم ترین اصول میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے روزے کو پوشیدہ رکھے البتہ اگر کوئی شخص سراپا اخلاص ہے یعنی اس کے خلوص میں کوئی کوتاہی نہیں ہے اور نہ کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں روزے کے ظاہر ہو جانے یا پوشیدہ رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی اگر روزے کی حالت ظاہر ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں